عبداللہ سبھی العلیم من الشیطان الرجیم من نفی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے الحمد للہ خلق السماوات والارض سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا و جال ظلماتی اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا سمینہ کافاروبی رب ہم یاد پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں یہ صورت النعم ہے, ہے اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید آخرت اس کا ثبوت اور مشرقین اور اہل بدعت رد کے دلائل ذکر ہوئے ہیں <تصفح> الحمد <لازی> خلق خلا کا سماواتی و <والارب> اس آیت میں اکیلے اللہ تعالی کی تمام خوبیوں کے مالک اور معبود ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے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 بے وقوفی کی بات ہے خالہ کا کم تین ان سما کا آجالا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سما کا وا اجالا پھر اس نے ایک وقت مقرر کیا ایک مدت مقرر کی وہ اجالم مسمن ادہ اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے سما ان تم پھر بھی تم شک کرتے ہو یہاں پہ اللہ تعالی نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے خالہ کا کم منت تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ سلاۃ وسلام کو باقی چونکہ تمام تر لوگ آدم علیہ سلاط و سلام کی اولاد ہیں اس لیے گویا سبھی سبھی کے سبھی مٹی سے پیدا ہوئے تو تین ہکی مٹی اس میں جو تین ان کے اندر تنوین ہے نا اس کو کہتے ہیں تنوین برائے تحقیق تحقیر یہ حکارت کا معنی دیتی ہے کہ تم کو یہ حکیل مٹی سے پیدا کیا پھر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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زارا خلقا وہ ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اپنی مخلوق اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کالا می رمیم کہتا ہے کہ جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائے گی تو پھر انہیں زندہ کون کرے گا اللہ فرماتے ہیں پُل انشاہ او والا مرا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک یہ درست نہیں ہے وہ اللہ فسماواتی و فل عرب آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے یا علام و و وہ تمہارا پوشیدہ بھی جانتا ہے اور تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے وہ یا علامات اور جو تم کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے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 تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ و کم و چہرہ ما وا ہو جو تم کرتے ہو جو تمہارا ظاہر ہے جو باطن ہے سب اللہ جانتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ اللہ سب جانتا ہے لہذا اللہ ہر جگہ ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہونا لازم نہیں آتا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 یہ ثابت نہیں ہوتا وَمَا من, مِن آیاتی اور ابیم اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی اللہ کانو انہا ملدین <مُعْرِذِين> مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جو احکامات انبیاء کرام پر اترتے ہیں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 یقیناً انہوں نے حق کو جٹلا دیا جب وہ حق ان کے پاس آیا پسو فیم ام با او ماں کانوی تو انقریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا نے تقلید کا رد کیا ہے تقلید کا قدکدہ بالحقی لگما جاتا ہوں حق ان کے پاس آ تو انہوں نے حق کو جپلا دیا تقریب یہی ہے نا کہ حق معلوم ہونے کے باوجود حق کو نہ ماننا بلکہ اپنی من کی کرنا اپنے بڑوں کی ماننا جیسے اس نے لکھا ہے کہ حق اور انصاف تو یہی ہے کہ ترجیح امام شافری کے مذہب کو ہے کہ امام شافری کا مذہب حدیث کے مطابق ہے لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں ہم پر اپنے امام کی تقلید بازے گئے یہ ہے تقلید بلقدو بلحی لمبنا چاہوں جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو جا دیا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 الم یا من من مکل لکم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے مکن نہ مکل لکم ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا وَأَرْسَلْنَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان پر بارش اور کے نیچے سے چلنے والے دریا نہریں بنائی فاحل تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا وہ بَعْدِهِمْ اور ہم نے ان کے بعد کئی دوسری امتیں دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر اس آیت میں تنبیح کی جا رہی ہے کیا تمہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے پہلے کئی قومیں جس طرح قوم نوح قوم عاد قوم ثمود عال فرعون جو قوت و اقتدار میں ان کی اس وقت بہت آگے تھے بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیت کھلیان ہر وقت ہرے بھرے, بھرے رہتے لہلہاتے عیش ایش اور خوشحالی کا ان کے ہاں دور دورا تھا لیکن ان کی یہ ترقی ان کا یہ ایش و عشرت والی زندگی بسر کرنا اور ان کے خادم اور ساری نعمتیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالی نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا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 قائم کر کے یہ استدار ہو سکتا ہے استدار یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ہے وہ املی لاہوم اندی متی علی کا کتاب فالانا سو بھی اور اگر ہم ان پر کاز میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے لکال اللہ دینا تو تب بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے انہ مبین یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے معجزات کو الٹی سیدھی تابیلیں کر کے ان کو جٹلانے کی ہی کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم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 وَقَالُوا لولا لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَك اور انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا نازل کیا گیا ولو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو فیصلہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا یا کام تمام کر دیا جاتا ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ پھر انہیں محلت نہ دی جاتی